الحمد رب العالمین وسلط وسلام سلیم بسم الرحمن یا, رسول یا, حبیب یا, نبی یا نور اللہ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج سلسلہ نغمات رضا میں ایک بڑا ہی شاندار کلام لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر اس کلام کو اعلیٰ حضرت کے مشہور ترین کلاموں میں سے کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا شاید اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے جتنے بھی دنیا بھر میں ہیں اس کلام کو کئی بار انہوں نے سنا ہوگا اور کئی اشاروں نے زبانی بھی یاد ہوں گے تو کون سا کلام ہے کلام ہے واہ کیا جو کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آئیے آج اس مبارک کلام کو سننے جا رہے ہیں نبی پاک السرات اسلام کی شان کو بڑے نرالے بڑے انوکھے اور بڑے پیارے انداز میں میرے امام نے بیان کیا ہے سنتے جائیے عشق رسول کو بڑھاتے جائیے پہلا شعر واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ یہاں جو واہ ہے یہ کلمائے تحسین کے لیے ہے تعجب کے لیے کہ کیا بات ہے اچھا اور اسی طرح یہاں جود و کرم سے مراد سخاوت اور مہربانی ہے شاہ یہ لفظ شاہ کا مخفف ہے یعنی شہ بتہا بتہا کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو اور شاہ یہ مخفف ہے بمانہ بادشاہ کے یعنی یہ مداف ہے اور بتہا ال ہے یعنی مکہ پاک کے بادشاہ مکہ پاک کے شاہ سبحان اللہ اب اس میں بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں دوسرے مصرے میں دو بار لفظ نہیں آیا ہے پہلا نہیں جو ہے وہ بمانہ لا ہے یعنی انکار کے لیے ہے یعنی جو بھی سائل آپ کے پاس آیا اس نے آپ کی زبان سے لا یعنی نہیں ہے یہ کبھی سنا ہی نہیں سبحان اللہ یہ شیر قرآن آیت ہر سبحان اللہ اور سائل کو نہ جھڑکیے اور حدیث نبوی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی باق علیہ اثرات السلام بی بی عائشہ راویہ ہیں کہ پیارے اکی اسرات السلام تمام لوگوں سے زیادہ سخی ہے آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ جاری رہی جیسے تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اس طرح آپ کی سخاوت سے بھی کوئی محروم نہ رہتا تھا آپ نے کبھی کسی سوالی کو خالی واپس ہی نہیں لوٹایا یعنی لا نہیں فرمایا سوائے اشحد اللہ الہ الا اللہ کے کبھی نہیں کہا کسی کو کہ جاؤ میرے پاس نہیں ہے اگر موجود ہوتا تو اتا فرما دیتے ورنہ فرماتے میرا نام لے کر جو چاہے ادھار لے لو میں قیمت چکا دوں گا اللہ اکبر کیا ایسی ہستی دنیا میں کہیں گزری ہے کہ جو یہ کہے کہ جاؤ میرے نام سے لے لو میں قرضہ چکا دوں گا ہر شخص کو ہر آنے والے کو نبی پاک علیہ صلاحت وسلام عطا فرماتے ایسا ہی ایک موقع تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی کہ حضور آپ کو ایسی تکلیف تو نہیں دی گئی آپ پر یہ برڈن تو نہیں ڈالا گیا کہ آپ لوگوں سے ادھار لے کر لوگوں کو عطا فرمائیں پیارے اکا علیت وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے کی حضور دیتے جائیے اور عرش والے رب سے تنگ دستی کا خوف نہ کیجیے جب نبی پاک نے حضرت بلال کی یہ بات سنی تو میرے آقا سن کر مسکرائے اور آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا گویا نبی پاک کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جو سائل آئے بس اسے عطا فرمائیں اس کی جھولی بھر کے لوٹائیں سبحان اللہ میرے بیچ لائبری شاعر ایک اور جگہ بھی لکھتے ہیں نا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میرے آکا علی سات السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اگر اہت پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو تین راتوں میں ادائے قرض کے لیے رکھ کر باقی سارا تقسیم کر دوں سبحان اللہ کسی بردہ شریف میں بھی شیر رہنا کا علم اسی جود و کرم کی بات امامش کو محبت آلہ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں کی ہے آئیے دوبارہ سنتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو کرم ہے تیرا اللہ سلّہ ذرا دوسرا شعر سنیے گا سبحان اللہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے کترا تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے دھارے کہتے ہیں یہ دھار کی جمع ہے آبشار موج اور دریا یعنی بلندی سے گرنے والا پانی اس لیے دھارے لفظ ہوتا ہے اور ذرہ باریک سا ذرہ اور جو روزن سے سورج کی شعا میں دخ... دکھائی دیتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی روشن دان سے اگر سورج کی شوائیں آئیں تو بہت باریک باریک ذرے جب وہ شعا نہ ہو وہ روشنی کا ایک اینگل نہ ہو تو نظر بھی نہیں آتے اتنے باریک وہ ذرے وہ اس کو کہتے ہیں ذرہ اچھا اب یہاں پر آب اس کا مراد کیا ہے کہ یعنی آپ کی سخاوت کے آبشار جو دھارے ہیں نا اس موزن دریا کی طرح ہے آبشاروں کے موزن دریا کی طرح ہیں۔ اور آپ کا عطا کیا ہوا ایک ذرا وہ چمک میں گویا سخاوت کے آسمان کا ستارہ ہے اللہ یہ سورہ کوسر کی ایک جیتی جاگتی تشریح ہے جس کو دوسری جگہ اللہ علی امام علیہ سنت نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالی کل کہلاتے یہ ہیں ان کوثر ساری کسرت پاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں کیا بات ہے میرے آقا کی اتاؤ کی کیا خوبصورت بات ہے ذرا دوبارہ سنی اور ایمان تازہ کیجیے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا واہ, واہ اللہ خان ذرا اگلا شعر سنیے گا لکھتے ہیں فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا سبحان اللہ تسنیم یہ جنت کی نہر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا نرالا سے مراد انوکھا اور تجسس یعنی تلاش دنیا کا دستور ہے نیچے اسلامی بھائیوں پیاسا نہر کی کنویں کی تلاش میں جاتا ہے مگر اعلیٰ حضرت یہاں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت کی نہر تسنیم کے مالک ہیں تسنیم کا پہلے کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک ہی بات میں کیا کچھ کہ جاتے ہیں یاد رہے قرآن پاک میں اس تسنیم جو نہر ہے اس کا تذکرہ کس طرح آیا آئیے سنتے ہیں بسم اللہ تسنی ابو سفان اللہ سحان اللہ ترجمہ تو سنیے اور اس کی ملونی تسمیم سے ہے یہ وہ چشمہ ہے جس سے مقربان بار پیتے ہیں آئے آئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اس مبارک نہر سے ہمیں بھی پینا نصیب فرما حدیث پاک میں ہے کہ تسمیم جنت کی ایک نہر ہے جس کی لمبائی ایک مہینے کا فاصلہ ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس کے کناروں پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ کٹورے رکھے ہوئے ہیں جو ستاروں ہی کی طرح چمکدار ہیں جو شخص اس نہر سے ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی اور اس کا جام اس کو نصیب ہوگا جو صحابہ اکرام علی مردوان اور بالخصوص خلفائے راشدین سے محبت رکھنے والا ہوگا اللہ ہم سب کو اس نہر سے جام نصیب فرمائے اب ذرا اس شعر کا اب مطلب سمجھیں گے تو مزید ایمان تازہ ہوگا اس, اس تسنیم کی بات ہو رہی ہے شہ تسنی اے جنت کی نہر تسنیم کے مالک آقا آپ کی عطا بڑی نرالی ہے کہ جس کے کرم کا سمندر خود پیاسوں کی تلاش میں ہے ان کو سیراب کر رہا ہے یعنی پیاسا دنیا میں تو پانی کو تلاش کرتا ہے مگر آقا آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کر کر کے نوازتا ہے سبحان اللہ تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آکا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل کیا خوبصورت بات کی یہ آلات نے کہ آکا آپ تصنیم کے مالک بھی ہیں اور آپ کا دریائے فیض جو ہے وہ خود پیاسوں کو تلاش کر کے انہیں پیر پلا رہا ہے دوبارہ شعر کو سنیے فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا سیج ہے جس میگے دریا تیرا آپ پیاسوں کے جے گے دریا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شیر ذرا سنتے ہیں اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا بہت خوبصورت بات کی ہے اگنیا کہتے مالدار کی یہ جمع غنی کی جمع اچھا باڑہ یہ ہندی لفظ ہے اس سے برات چار دیواری وہ بقام جہاں خیرات باٹی جائے جہاں سے ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہو جہاں سے کسی کو محروم نہ کیا جاتا ہو اچھا اصیا یہ جمع ہے صفی کی یعنی نیک دل پہیزگار اللہ والے صفی کی جمع اصفیہ رستہ یہ اردو کے لفظ راستہ کا مخفف ہے سبحان اللہ اب مطلب کیا بنتا ہے اٹس امیزنگ کیا بات کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کے در سے صرف فقیروں کو نہیں مالداروں کو بھی نوازا جاتا ہے بادشاہوں کو تاج شاہی بھی ملتا ہے تو یا رسول اللہ آپ کے در سے ملتا ہے اور آپ کی گزرگاہ ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ کے نیک مقبول جو بندے ہیں نا اللہ کے مقبول بندے سر کے بل چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں بہت خوبصورت بات کی ہے ایک طرف دنیا کے تاجداروں کی بات کر دی ایک طرف مقربی مقرر نے بارگاہ کی بات کر دی اولیاء اللہ کی بات کر دی آقا آپ کے در سے غریب تو غریب مالدار بھی پلتے ہیں آپ کا باڑا وہ ہے اور آپ کا رستہ وہ ہے آپ کی گزرگاہ وہ ہے کہ جہاں نیک اللہ کے نیک بندے جو اسیا ہیں سر کے بل سے چلنا جو ہے آپ تیری سعادت سمجھتے ہیں اس بات کو پروف بھی کیا حضرت ابام مالک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے زندگی بھر مدینہ منورہ میں رہے ننگے پیر رہے قدم کبھی جوتے نہیں پہنے کیوں کہ کیا معلوم نبی یہ پاک کے کہاں مبارک قدم لگے ہوں امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ منورہ میں جب گیارہ دن تک وہاں قیام رہا تو بولو براز نہیں کیا اپنی رفا حجت وہاں نہیں کی مدینہ شریف سے باہر جا کر ان تمام معاملات سے فارغ ہوتے رہے یہ عشق کے انداز ہیں اللہ حضرت خود بھی تو ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جال اور پاؤ رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے آئیے شیر کو ذرا سنیے کیا خوبصورت بات کی ہے اگنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑہ تیرا اصلیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاکر اسرات وسلام کی بارگاہ میں اپنی کم مائیگی کا اظہار بھی اعلیٰ حضرت کے پیارے انداز میں کرتے ہیں اور آقا کی شان کی بلندی کا تذکرہ بھی ایک ہی شیر کے اندر کرتے ہیں لکھتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا انو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا انو کیا جانے خسروا بے اڑتا ہے پریرا تیرا سلحان اللہ فرش والے سے مراد زمین والے شوقت یہاں روب و دب دبا اس سے مراد ہے علوب بلندی اچھا یہاں عظمت و شوکت اس سے مراد ہے اور یہاں خسرو جو ایک بادشاہ کا نام بھی ہے اگر یہاں مطلقاً بادشاہ کے لیے بولا گیا ہے یعنی کسی بھی بادشاہ کے لیے کہا جا سکتا ہے لیکن الس ندا کا لگایا گیا خسروہ اس سے مراد بنتا ہے کہ اے خدا کی خدائی کے بادشاہ اور فریرا سے مراد جھنڈا علم یعنی شوق و بلندی کا جو جھنڈا ہے سبحان اللہ آپ سمجھیے اس, اس شیر کا معنی دیکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت کے جھنڈے تو عرش پر لہرا رہے ہیں ان فرش والوں کو کیا پتا کہ کی آپ کی عظمت و شان کیا ہے آپ کا مقام کتنا بلند ہے قرآنی آیت ہے نا ورفا اللہ کا ذکر اللہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا سلحان اللہ رب جب آپ کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے تو آپ کا مرتبہ تو کیا علی شان ہے حدیث قدسی ہے رب ارشاد فرماتا ہے جہاں اور جب میرا ذکر ہوگا اے محبوب جہاں اور جب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا اب اس حدیث قدسی کو قرآنی آیت کو سامنے رکھیں اور ذرا کہ نبی پاک علیہ سلاط والسلام کا کیا مرتبہ کیا مقام اور ولادت باسعادت کا جو وقت تھا بارہ ربی الاول کو صبح صادق کے وقت بھی تو یہ واقعہ پیش آیا اور بہت ساری احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جبلی المین جو ہے نور کا جھنڈا لے کر کابے کی چھت پر آپ نے بلادت کے وقت لگایا ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور بروایت دیگر ایک بی بیمنا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ایک بیت المقدس پر اور ایک آسمانوں کے اوپر بیت المامور پر یہ جھنڈا لگایا گیا سبحان اللہ اب ذرا غور کیجیے کہ جس کی آمد پر جھنڈے لگائے جا رہے ہوں ان کی آمد پر ایک جشن منایا جا رہا ہو اور ربر فاہ کا ذکر مجدہ سنایا جا رہا ہو اس حبیب کی شان کا عالم کیا ہوگا فرش والے کیا خوبصورت بات کی ہے اور اس میں اپنی کم کا بھی اپنی آجزی کا بھی ایک اظہار ہے اگر ہم سارے اس طرح سوچے نا کہ آقا ہم فرش والے تیری شوکت کا الوں کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا الوں کیا جانے خوش عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا فرش والے تیری شوقت کا سبحان اللہ اب ذرا اگلا شعر سنیے گا بہت سارے دستر خان دنیا میں دیکھے ہوں گے اور بہت سارے مہمانوں کی بات سنی ہوگی مگر اعلیٰ حضرت نے ان تمام اصطلاحات کا کیا شاندار انداز میں استعمال کیا ہے لکھتے ہیں آسما خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا سحان اللہ خان یہاں اس سے مراد دستر خان ہے جس پر کھانا رکھا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے زمانہ وقت اس سے مراد یہاں کل کائنات اس سے مراد ہے اب لکب سے مراد کیا ہے یہ یعنی کسی کا اگر کوئی ٹائٹل ہو کوئی وسیع نام ہو اور صاحب خانہ یعنی میزبان کیا خوبصورت بات کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان اور یہ زمین آپ کے دسترخوان ہیں جن پر سارے جہانوں کو با عزت روزی مل رہی ہے اور میزبان کوئی اور نہیں آپ کی ذات با برکت ہے گویا کائنات کو جو کچھ مل رہا ہے آپ ہی کے دستے کرم سے مل رہا ہے اپنے ایک اور کلام میں اللہ حد اسی طرح کی بات لکھتے ہیں نا لا و ربل جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور اللہ تبارک نے قرآن میں ارشاد فرمایا میرا رسول جو کچھ بھی تمہیں دے لے لیا کرو نبی پاک علیہ السلط اسلام ہی کے دربار سے کسی کو جنت مل رہی ہے کسی کو ایمان کسی کو ہدایت حضرت قطع رضی اللہ عنہ کو آنکھ اور حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کو جنت بھی اور پھر جنت میں نبی پاک علیہ السلط السلام کا قرب بھی آپ نے فرمایا مجھے سارے زمین کے مجھے سارے زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں مجھے دیتا اللہ ہی ہے مگر تقسیم میں فرماتا ہوں نیز فرمایا اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ سلاۃ السلام اللہ کے نائب آزم اور خلیفہ اکبر ہیں سبحان اللہ تو یہ سارا زمانہ جو خیرات کھا رہا ہے پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا کیا بات مدینے دی ساری دنیا خاندی ہے خیرات مدینے بھی آئیے ذرا شعر کو سنیے اور نبی پاک کی نعمتیں پیارے آکا جو رب کی نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں اس تقسیم کو ذہن میں رکھ کے ذرا سنیے آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرا تیرا آسماء خان زمین خان زمانہ کس تیرا تیرا سال تیرا اللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب جو شیر ہے اس کو اس کلام کی جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیا شاندار اور خوبصورت بات الادت میں لکھی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ یہ شیر فصاحت و بلاغت کی جان ہے یاد رہے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کادر الکلامی پر بتری کے عطم دال ہے اس میں قرآن مجید والا اسلوب بنایا گیا ہے وہ اس طرح کہ ایک دعوے پر دلیل لائی گئی پھر اس دلیل کو دعوی بنا کر آگے اس دعوے کی دلیل لائی گئی امرزنگ کیا لکھتے ہیں جس طرح الحمد للہ ہے اور رب العالمین اس کی دلیل ہے پھر یہ پورا جملہ دعویٰ ہے اور اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ اس کی دلیل ہے اسی طرح میں تو مالک ہی کہوں گا یہ دعویٰ ہے اور مالک کی حبیب اس کی دلیل ہے پھر یہ پورا مصرا دعویٰ بنتا ہے اور اگلا مصرا اس کی دلیل بنتا ہے اللہ غنی اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کیا خوبصورت آیت ہے ذرا اس آیت کی آئیے تلاوت بھی سنتے ہیں ترجمہ کنزل ایمان جی ہاں کنز المان بھی تو میرے رضا کے قلم سے لکھا گیا ہے وہ ترجمہ بھی سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ تنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھی اسلام بوجھ اس آیت کا ترجمہ سنیے یو ارف کر اے اللہ ملک کے بالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے سبحان اللہ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس خوبصورت آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا اب آئیے دوبارہ شیر کی طرف کیا خوبصورت بات اعلی حضرت لکھتے ہیں جب پیارے اکاس السلام نے فتح مکہ کے دن یا غزب خندق کے موقع پر اپنی امت کو ملک کے فارس اور شام ملنے کا وعدہ کیا تو منافقین اور یہود نے ایک اس کو بڑا عجیب جانا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں نبی پاک علیہ السلاط السلام کے غلاموں کی ان ملکوں پر حکومت ہوئی اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو غائب کی خبر دی تھی وہ پوری ہوئی اور وہ یہ تھی کہ میرے حبیب کی حکومت شام میں بھی ہو گئی سبحان اللہ نبی پاک علیہ ال اسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے سرخ و سفید یعنی ساری دنیا کا مالک بنا دیا گیا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا مجھے ہر شے یعنی ہر نعمت کے خزانے کی کنجیاں دی گئی ہیں اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں حبیب اللہ کا بابر کا جملہ خود نبی پاک علیہ سرۃ اسلام نے اپنے لیے ارشاد فرمایا پیارے آکا علی فرماتے کہ میں حبیب اللہ ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک کی حقیقی ہے اور ہمارے آقا علی اس رات سلام رب کے محبوب ہو کر ہر شے کے مالک کے مجازی چہرے یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اب اس کو دنیا کی لوجک میں بھی شیر کو ذرا سمجھ دیجئے کہ جو کسی کا حبیب ہو جائے بہت کلوز ہو جائے اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا جو میرا ہے وہ تیرا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے یہ محبوب و محب کا معاملہ ہوتا ہے تو جب رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلاط والسلام کو اپنا حبیب بنایا ہے تو جو کچھ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ اتنا کچھ ہے کہ اب تو ہم نبی پاک علیہ السلاط والسلام کو اپنا مالک ہی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مالک کے حبیب ہیں بہت پیاری بات بڑی خوبصورت بات ذرا سمجھیے لکھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ مالک کے جی محبوب تیرا یعنی میرا خان اللہ ستحان اللہ میٹھی بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدی چلے کے ناظرین خوبصورت کلام جاری ہے ایک ایک شیر موتی کی مانند ہے مگر سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے اگلے سسلے میں انشاءاللہ اس کلام کے بقی آشار اور اس کلام کا مکتہ بھی سنیں گے اور سمجھیں گے سلسلہ نغباتِ رضا دیکھتے رہیے اللہ کریم ہم سب کو عشقِ رضا کے صدقے نبی عفاق علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلوہ للحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم